اِنَّا صَلَاتُكُمْ عَلَيَّا نُورٌ لَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک و بارکہ وسلم اے عاشقانِ رسول ماہ شبان شروع ہو چکا ہے آج چوتھی شب ہے اور شعبان کو کہا جاتا ہے آقا کا مہینہ اور ہمارے غوث پاک شہن شاہب بغداد علی رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے سبحان اللہ کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کیا حاصل اور ابھی ہم نے فرمان مستعفی سنا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو جس محفل میں درود ہی نہ پڑا جائے اس کی رونق کیسے بنے گی تو جب بھی بیٹھیں تو ہم دو سلاد یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد اور شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر بات شروع کریں تو کیا بات ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے روز ہمارا پڑا ہوا درود ہمارے لیے نور ہوگا قیامت کے روز سورج چاند ستارے جو روشنی کا سامان ہے یہ نہیں ہوں گے اور جو مصنوعی روشنیاں ہیں انرجی سیور ٹیوب لائٹ جنریٹر کے ذریعے اور پاور کے ذریعے سے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اندھیرا یا اندھیرا ہوگا روشنی اس کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا روشنی ہوگی نیکامال کی روشنی ہوگی درود پاک کی جو درود پاک پڑے گا قیامت کے روز اس کو نور عطا کیا جائے گا سبحان اللہ پل سراط پر بھی اس کو نور عطا کیا جائے گا اور یہ درود پاک اللہ تبارک کا و تعلی کی رضا کا سبب ہے درود پاک پڑھنا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی رضا کا سبب ہے درود پاک پڑھنا ہماری بخشش کا ذریعہ ہے درود پاک پڑھنے والا بخشا جائے گا بہت پیاری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ابو البشیر تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی علیہ علی والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے آپ نے دو سبز کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہے اور اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزک دوزک کو لے جایا جا رہا ہے اسی دوران حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علاء نبی ہینا ولی سلاۃ وسلام سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی ہینا ولی صلاۃ و پکاریں گے یا احمد یا احمد حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے لبیک اے ابو البشر ہمارے اکالی سلاد اسلام کو جب کوئی پکارتا آپ کیا فرماتے لبیک تو ہمیں بھی کوئی آواز دے ہمیں کیا کہنا چاہیے لبیک یہ کتنا اچھا طریقہ لگتا ہے کتنا سونا طریقہ لگتا ہے کتنا پیارا طریقہ لگتا ہے یہ آ رہا ہوں ہاں ہاں سن لیا میں نے اس کے بجائے لبیک سبحان اللہ تو ہمارے علیہ صلاح والسلام نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاط اسلام کی پکار پر کہا لب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علاء نبی جنا ولی سلاۃ والسلام کہیں گے آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے یہ سن کر شاہ بہربر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے جو آپ کے امتی کو دوزک کی طرف لے کر جا رہا ہوگا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو فرشتے عرض کریں گے ہم مقرر کردہ ہیں اللہ تعالی جس کام کا ہمیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے جب شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یارب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا تم میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا عرش سے آواز آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو ہمارے علم کے داتا شب اسرا کے دلہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جھولی سے سفید وائٹ پیپر نکالیں گے اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈالیں گے میزان کیا ہے قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں یاد رکھیے تولی جائیں گی نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف ہوگا گناہوں کا پلڑا بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا نیکیاں دائیں طرف بدیاں بائیں طرف اور ہر انسان کی نیکی اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ترازو نیچے نہیں پلڑا نیچے نہیں اوپر اٹھے گا دنیا میں نیچے جاتا ہے قیامت میں اوپر اٹھے گا اللہ اکبر تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وائٹ پیپر وہ سفید کاغذ ڈالیں گے کہیں گے بسم اللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑا کریں دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ کھانا کھانا ہے بسم اللہ قدم آگے بڑھانا ہے بسم اللہ گاڑی میں بیٹھنا ہے بسم اللہ گاڑی سے اترنا ہے بسم اللہ کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ کوئی چیز دینی ہے بسم اللہ اللہ نصیب فرمائے تب جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ پیپر بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں طرف ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اوپر اٹھ جائے گا آواز آئے گی خوشبخت ہے سعادت یافتہ ہو گیا اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسے جنت میں لے جاؤ وہ بندہ کہے گا یارب بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو میں اس بندے سے بات تو کر لوں جس کی رب کے حضور بڑی بزرگی ہے بڑی کرامت ہے ارض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے آپ کی شکل مبارک کتنی حسین ہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا میرے آنسو پر رحم فرمایا آپ کون ہیں حضور پر نور شاف اے یومن نشور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبی کا محمد میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود ہے جو وائٹ پیپر تھا سفید کاغذ جو ہمارے آقا علیہ سلا اسلام نے نیکیو کے پلڑے میں رکھا اس کے بارے میں آقا فرمائیں گے یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جس کا تو محتاج تھا سبحان اللہ کیا شان ہمارے نبی کی اللہ کرے ہمیں کثرت درود کی سعادت حاصل ہو رب سلم کے کہنے والے پر سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو ن سارے سلام وہ سلامت رہا قیامت میں سلامت رہے گا دنیا میں بھی نظہ میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی کون وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام درود و سلام کی عادت نصیب فرمائے آمین تو برکت کے لیے درود پڑھا جائے پیارے اکالی صلاح و سلام کی قربت حاصل کرنی ہے تو درود پڑا جائے درود پاک کی برکتیں اور سعادتیں کتنی ہیں یہ بیان نہیں کی جا سکتی آقا کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ ہے اللہ کرے کہ ہم دروت پڑھیں اور خوب درود پڑیں صبح پڑھیں شام کو پڑھیں دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں اٹھ کر پڑھیں سونے سے پہلے پڑھیں کیا باتیں مزے کو مزہ آ جائے برکتیں ہو جائیں رحمتیں ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں سکونیں قلب نصیب ہو جائیں حاجتیں پوری ہو جائیں دروت پڑیں کاش حضرت شیخ عبدالحق محدث محدیث سے دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت, بہت, بہت بڑے بزرگ ہیں ہند میں حدیث کا علم آپ لے کر آئے جزو القلوب ان کی بڑی پیاری کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول پیدا ہوگا فرماتے ہیں جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے سبحان اللہ دس گنا مٹاتا ہے دس دراجات بلند کرتا ہے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ایک درود پڑھنے پر ایک درود پڑھنے پر بیس غزوات میں شمولیت کا ثواب درود پاک سبب قبولیت دعا ہے جی ہاں جب دعا مانگے اول وہ آخر درو شریف پڑھیں بلکہ بیچ میں بھی درود شریف پڑھیں اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان بہت کریمیں درود پاک اس کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے جب اول مقبول ہوگا آخر مقبول ہوگا تو بیچ میں ہم جو اپنی حاجات پیش کریں گے درود پاک کی برکت سے یہ بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ از وجل درود پاک پڑھنے سے شفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم واجب ہو جاتی ہے دا اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود شفاعت پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ جو پابندی سے شرکت کرتے ہیں چاہے مدنی چینل پر ہی شرکت کریں وہاں بھی الحمدللہ اس کی ترقی ہوتی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے دروازے پر قرب نصیب ہوگا پتہ کس کو جو درود پاک پڑے گا سرحان اللہ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے محبوب پر درود پڑنا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و بارک وسلم حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں دروشری پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں دروشری پڑھنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے درود پاک پڑھنے سے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھنے سے اعمال کی تکمیل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے دل و جان پاک ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے مال پاک ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے والے کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں کیسی برکتیں یہ برکتیں اولاد در, اولاد در اولاد در اولاد در اولاد چار نسلوں تک جاری رہتی ہیں ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں صلی صل تعالی علی محمد ولی وبی و بارک وسلم درو شریف پڑھنے سے قیامت کی ہول ناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے قیامت کی ہولناکیاں کیسے ہوں گی پتہ اللہ اکبر قیامت میں سورج سوا میل پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا کروڑوں میل کا فاصلہ ہے آج پھر سوا میل پر ہوگا آج اس کی پوچھتے پھر چہرہ ہوگا اور پسینہ اس کثرت سے آئے گا کہ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اللہ اکبر کسی کو تخنوں تک کسی کو گھٹنوں تک کسی کو کمر تک کسی کو سینے تک پسینہ آیا ہوگا اور جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور بھوک کی شدت ایسی ہوگی کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا پیاس کی شدت ایسی کہ کانٹا ہو رہی ہوگی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا ماں بھی کلوتے کو چھوڑ کر جا رہی ہوگی ایسے میں سرحان اللہ جو درود پڑے گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر شب افرا کے دلہا پر سید المبیا پر درود پڑے گا اسے قیامت کی ہول ناکیوں سے نجات حاصل ہوگی سکرات موت کی آسانیاں ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے سکرات موت کیا ہے رو نکلنے کی تکلیف اس کو نظا کا آلم بھی کہتے موت کیا ہے جسم و رو کا جدا ہونا ٹھیک ہے جب جسم و روح جدا ہوتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ شرحسدور بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے پڑھیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے میں سیونٹی فائیو ٹائمس پچہتر مرتبہ اللہ کے حبیب علی صلاح و سلام کی زیارت کی سلحان اللہ تو شرح صدور میں جو موت کی سختیاں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی تکلیف کینچیوں سے قطرے جانے سے بڑھ کر اللہ اللہ لا, لا, لا. دلی, کسی زندہ شخص کو کینچی سے کترا جائے اس کی تکلیف کتنی ہوگی کسی زندہ شخص کو آرے سے چیر دیا جائے اس کو تکلیف کتنی ہوگی کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال کر ابال دیا جائے اس کی تکلیف کیسی ہوگی موت کی تکلیف اس سے بڑھ کرے زندہ شخص کی کھال ادھیڑی جائے موت کی تکلیف اس سے بھی بڑھ کرے مگر جو درود پڑھنے والا ہوگا ان شاء اللہ عز و جل اسے نظر روح میں آسانی ہوگی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد آآ دلاتے آآ آآ یہ آآ ہے تو ان پر درود پڑے انشاءاللہ سکرات موت میں آسانی ہوگی دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی نجات ملتی ہے اس کو جو درود پڑتا ہے تنگ دستی دور ہوتی ہے اس کی جو درود پڑتا ہے وہ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کسے جو آقا پر درود پڑتا ہے فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے والا جب پلسراج سے گزرے گا نور پھیل جائے گا سبحان اللہ پلسراد پر بھی روشنی تھوڑی آمال کی روشنی ہوگی پندرہ ہزار سال کا راستہ اور بلیڈ سے زیادہ تیز ہے وہ اور بال سے زیادہ باریک ہے اور جو درود پڑے گا اس کو پل سراط پر روشنی ملے گی اور وہ ثابت قدم رہے گا اور پل سراج کو پنک چپکتے میں عبور کر لے گا پار کر لے گا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد ولی و سہری ہی وبارک وسلم درود پاک پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی سعادت پتا کیا جب وہ درود پڑھتا ہے اس کا نام شاہ خیر الانام محبوب رب سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی کی محبت بڑھتی ہے جو درود پاک پڑھتا ہے جو کثرت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اس کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے سبحان اللہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے اکالی سلاط و اسلام کا قرب حاصل ہوتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے خام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ قیامت کے دن اس خوش نصیب سے جو درود پڑھنے والا ہے اللہ کے حبیب علی صلاح و سلام ہاتھ ملائیں گے مسافرہ فرمائیں گے شیک ہینڈ سرحان اللہ اللہ کے حبیب ہاتھ ملائیں گے کس سے جو درود پڑے گا سبحان اللہ جب بندہ مومن عاشق رسول غلام رسول درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لکھتے ہیں کس قلم سے سونے کے قلم سے اور تختی کیسی ہے کس پر لکھتے ہیں چاندی کی تختی پر لکھتے ہیں اور فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب بات فرشتے ایسے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں ٹورسٹ فرشتے وہ زمین کی سیر کرتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کے نام کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور صرف اس کا نام نہیں اس کے والد کا نام بھی پیش کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے صحبت اچھی ہوگی نا درود پڑھنے والے کی صحبت ہوگی تو دل درود پڑھنے کی طرف مائل ہوگا انشاءاللہ کسی عاشق کے رسول کی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ عشق اس کے رسول نصیب ہوگا اور درود پاک کی کثرت کی طرف دھیان بھی رہے گا توجہ بھی رہے گی اور اللہ نے چاہا تو پڑھنا بھی نصیب ہوگا اور یاد رکھیے جب ہم دعا کریں تو اس سے پہلے ہم دروشری شریف ضرور پڑھا کریں فاروق اعظم رضی اللہ تعلّن فرماتے ترمیزی شریف حدیث نمبر چار سو چھیاسی دعا آسمان و زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے ٹھہرا دی جاتی ہے معلق ہو جاتی ہے لٹکا دی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود نہ بھیجے اور الا حضرت کے والد بہت بڑے مفتی تھے آپ لکھتے ہیں پرندے کا پر جس سے پرندہ اڑتا ہے اس کہتے ہیں شہ پر ویسے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں پرندے کے جسم پر اور ایک وہ پر ہے جس کے بغیر وہ اڑ ہی نہیں سکتا تو درود پاک شہ پر ہے درود پاک شہ پر ہے اور دعا کیا ہے تائر ہے پرندہ ہے پرندہ پر کے بغیر نہیں اڑ سکتا تو درود پاک کے بغیر دعا کیسے قبول ہوگی تو اول آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود پڑھنا چاہیے ہم درود نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمارے درود کی حاجت ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھیجتا ہے معصوم فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں مشکا شریف حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچپن حضرت سینا کاب رضی اللہ تعالی حضرت سعید صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب نے فرمایا ہر دن ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں یعنی ستر ہزار فرشتے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں حتیہ کہ جب زمین کھلے گی قیامت کے روز تو حضور ستر ہزار فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہچانیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں پہنچائیں گے مفتی احمد یارخان نعمی اس عدیز کے تحت لکھتے ہیں خیال رہے ہمیشہ سارے ہی فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں مگر یہ ستر ہزار فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہے اور یہ حضرات حضور کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے فرشتے کیوں آتے ہیں برکت لینے کے لیے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام ڈیلی ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے بار گاری سالت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو ایک بار حاضری دے دیتا ہے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا ساری عمر میں چند گھنٹے کی حاضری نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ ایک بار فرشتے آندے نے مڑدوجی واری نہیں ملتی اور یار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جانے ہیں فرحان اللہ اللہ ہمیں بارگاہ رسالت کی بعد ادب حاضری نصیب فرمائے کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے شعبان کے مہینے کا ادب احترام نصیب فرمائے اس میں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے عزیزوں اور مسلمانوں کی قبور پر جائیں ان کے لیے سالے ثواب کریں ذکر و دعا کریں اور شب بارات اس مہینے میں آئے گی اس کا اکرام کریں اور اس رات شب بیداری کی سعادت کریں اور عبادت کریں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی بھی سعادت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آج اتوار اور اتوار کے روز الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے اور آج کے اجتماعی ذکر و نعت کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے اجتماعی ذکر و نعت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بھی تشریف آوری ہونی ہے سرحان اللہ اور اس میں وہ تلاوت اور ناطخانی بھی ہوگی اور امیر علیہ سنت انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل اسلام بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی جوابات بھی نائف فرمائیں گے آئیے اجتماع ذکر و میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے